اعوذ باللہ من الشہید والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج جیسا آپ کو پتا ہے ہماری گفتبو جو ہے وہ بنیادی طور پر ختم نبوت پر ہے اور ختم نبوت میں ایک سے زیادہ ہمارے انشاءاللہ نشستیں ہوں گی اور ہر نشست میں ارادہ ہے کہ کسی ایک پہلو کو انہی پندرہ بیس منٹ کے اندر جو ہے مکمل کیا جائے آپ کو پتہ ہی ہے میرے استاد میرے مینٹور جناب ریاض الحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے استاد ان کے اپنے والد جناب عبدالحق قریشی رحمتہ اللہ علیہ ہیں ان کے استاد جو ہیں وہ ان کے والد نہیں ہے نام سے مغلتا نہ ہو وہ سراج الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہیں. سراج الحق صاحب کی شخصیت میں جو خوبی ہے اور ان کا جو کارنامہ ہے جو بھی نیک کوئی شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا کوئی خاص وصف ہوتا ہے ان کا جو کارنامہ ہے اور ان کی جو خصوصیت ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک قرآن مجید کے ساتھ عشق اور دوسرا ختم نبوت اور اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت جب آگے چلیں گے تو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بات کروں گا سو ہمارے ختم نبوت جو ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری جو علمی اور روحانی جو لڑی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ویسے بھی اول تو ہر مسلمان کے لیے یہ تو ہے اور ابھی آپ آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کیونکہ آج کل بہت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں نے عربی ایک ایسی زبان ہے ماشاءاللہ کہ اس کے اندر کئی بار ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں جیسے کئی بار ایسا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہے اس کے چودہ معنی ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے اچھا اب جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو اس معنی, اس لفظ کا کیا معنی لیا جائے اسی طرح حدیث پڑھی جائے گی تو اس لفظ کا کیا معنی لیا جائے یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا اب اگر کسی لفظ کے کا جیسے چودہ معنی ہے تو قرآن مجید میں اگر وہ لفظ آ جائے تو ہر شخص جو اپنی مرضی کا جو اس کو سوٹ کرے جو اس کو مناسب لگے جس میں اس کو اپنا بھلا فائدہ نظر آئے اور اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی جسٹیفیکیشن نظر آئے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اسی کو لینا پسند کرے گا تو اصل جو مانا لیا جانا چاہیے وہ وہی ہے جو صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا اور آپ کی تو تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمیں وہی مطلب لینا ہوگا کوئی اور مطلب اگر ہوگا تو اس کو ہم نہیں لیں گے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ جو لفظ ختم ہے قرآن مجید کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ خاتم نبیین ہے اب جب قرآن میں خاتم کا لفظ آ جاتا ہے تو ایسے تمام گروہ ایک میں یہ بھی بات عرض کر دوں ختم نبوت کی خلاف ورزی کسی ایک دو گروہ نے نہیں کی بے تحاشا گروہ ہیں تاریخ میں بھی رہے ہیں اور اب بھی میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں اس طرح کے الفاظ کو عام طور پر استعمال کرنا پسند نہیں کرتا بہت سے فصلی جو ہیں وہ یہ نبوت کے دعوے دار بھی جو ہیں وہ آتے رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی آتے رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہ پرانی ہی بات ہے یہ معاملہ شروع مسلمہ کا سے ضرور ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے تو ہم اس لفظ ختم کا مطلب لیتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں خط میں نبوت ہے تو اس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی اس کے بعد نبوت نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے چونکہ ایک ہی لفظ کے میں نے ارز کیا کئی بار ایک سے زیادہ مانی ہوتے ہیں تو اس کی پھر تعویلیں لوگ کرتے ہیں جو اس قسم کے خرافات میں پڑتے ہیں میں تو خرافات ہی کہوں گا بلکہ کفر نہیں ہے اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی تھوڑی دیر میں بالکل کوئی شبہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں رہے گا آج کی گفتگو کے بعد ختم کا ہم یہی مطلب لیتے ہیں کوئی اور اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قرآن زکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ مطلب لیا ہے اب اس میں ہمیں کیسے پتا انہوں نے یہ مطلب لیا اس میں ہمارے پاس بے بہا احادیث مبارکہ موجود ہیں اگر اب احادیث مبارکہ کو بیچ میں سے نکال دیں تو قرآن کی بے تحاشا معاملات ہمارے یہاں بہت زیادہ گمراہی ایسی باتوں سے بھی پھیلی ہے اور اب بھی پھیل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں یہ لکھا اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے اب وہ مطلب جو بنتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے صحابۂ کرم اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یا نہیں لیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہو کہتے کہ نہیں قرآن میں یہ آیت ہے یہ لفظ ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے اس لیے ہم اس بات کو تسلیم کریں گے یہی گمراہی کی نشانی ہے بڑی اچھا اب سب سے پہلے تو میں جب ختم کی بات آئے گی اور کہیں فرض کریں کہ آپ کا میں تو ٹاکرا کہتا ہوں آپ کا ٹاکرا کسی ایسے گروہ سے یا کسی ایسے گروہ کے کسی ممبر سے ہو جائے کہ جو کہ ختم نبوت جو ہے اس کو ان معنوں میں نہیں لیتا جن معنوں میں ہم لیتے ہیں تو جیسے ہی کوئی بات ہوگی جیسے ہی آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم نبی ہے تو وہ فوراََ کہے گا کہ جی اس خاتم کا وہ مطلب نہیں ہوتا اس خاتم کا تو فلا مطلب ہوتا ہے اچھا اس پہ فوری طور پہ چونکہ بچپن سے ظاہر ہے کہ دینیات اور اسلامیات کی جو ہم پڑھتے آئے ہیں اسکولوں میں اور ہمارے ساتھ میں پڑھائی ہے اس میں ایک حدیث تو فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ پھر فوراً ہم کوٹ کر دیتے ہیں اور وہ حدیث وہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکانہ آپ یہ حدیث پیش کر دیں گے اچھا اس پہ آپ کو جو جواب ملے گا میں ایگزیکٹ جواب آپ کو بتاتا ہوں اس پہ جواب ملے گا کہ جناب یہ شریعتی نبی کے لیے ہے غیر شریعتی نبی کے لیے نہیں ہے ابھی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ پوری تشفی ہوگی اللہ نے چاہ تو ان سو وہ یہ کہے گا کہ شریعتی نبی کہ ایسا نبی جس کے پاس شریعت ہو وہ نہیں آ سکتا لیکن جس کے پاس شریعت نہیں ہے وہ یہ مطلب آپ کے سامنے پیش کریں یہاں سے پکڑتے ہیں یہ لوگ آپ کو اب سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ اور پیش کر دیتا ہوں جس کے اندر الفاظ لا نبی آبادی کے آئے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر یہ شریعتی غیر شریعتی کا بھی ابھی کسا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی ختم کرتے اس کو تو چلو اس نے فرض کریں کہ کہہ دیا کہ یہ جی تو حسن فلانے کہا ہے اور اس کو صحیح جو ہے وہ صرف فلانے نے مانا اور کسی نے نہیں مانا آپ کو پتا یہ باتیں تو ہمارے عام چلتی ہیں تو حسن کو ہم تو حسن کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ لیکن چلو پھر بھی صحیح حدیث پیش کر دیتے ہیں ایسی کون سی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں یعنی اللہ میری طرف وجہ سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے روز جمع کرنے والا تو سب کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ابھی شریتی والی کی طرف میں نہیں آ رہا ابھی صرف میں آپ کو کچھ روایات پیش کر رہا ہوں احادیث بلکہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر لا نبی آبادی بہت واضح طور پہ لکھا ہوا پھر میں نبی کی تشریح پہ آتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 ایک اور حدیث میں الفاظ آئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور پھر یہ بتایا کہ کہاں سے نکلے گا آپ نے فرمایا خلطین بین الشام والعراق کہ عراق اور شام کے درمیان میں جو علاقہ جو راستہ ہے جو علاقہ ہے وہاں سے نکلے گا پھر فساد پھیلائے گا بائیں طرف اے اللہ کے بندو جمے رہنا ایمان پر کیونکہ میں تم سے اس کی ایسی صفت بیان کرتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی پہلے وہ کہے گا میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد حدیث طویل ہے اور میں اس حدیث کو مکمل بیان کروں گا جس دن دجال کے بارے میں ہماری نشست ہوگی لیکن اس کے اندر بھی لا نبی آبادی آپ نے فرما دیا پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ انقریب میری امت میں تیس قذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو نبی قرار دیتا ہوگا حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایک چیز میں رکھے یہ جو تعداد ہوتی ہے اس کا مقصد کئی بار یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہاں تعداد ضروری نہیں ہوتی یہ کئی بار جو ہے ایک, معنی میں بھی لیا جاتا ہے ایک اور روایت میں ستائیس کے الفاظ آئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستائیس قذاب اور دجال آئیں گے جن میں چار عورتیں بھی شامل ہوں گی حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے جیسے کوئی رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور تین دفعہ فرمایا میں محمد ہوں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں کسی ایک جگہ پہ بھی پہلے تو شریعتی غیر شریعتی والی بات پہ آتے ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا کہ بھئی کوئی شریعتی نبی کی بات ہو رہی ہے یا غیر شریعتی نبی کی بات ہو رہی ہے مگر ہمارے پاس ایسی حدیث موجود ہے جس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ غیر شریعتی نبی بھی نہیں آ سکتا اب اس صرف آتے ہیں تاکہ یہ جسے کہتے ہیں نا یہ دروازہ تو بند کریں تو میں آپ کو ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جن سے بڑا واضح طور پہ ثبوت ملتا ہے اور وہ جو عمر والی حدیث پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تو حسن ہے صحیح نہیں ہے تو یہ تو صحیح اب میں دینے لگا ہوں آپ کو حدیث اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پا جاتا تھا تو اس کا خلیفہ اور نائب نبی ہی ہوتا تھا اور میرے بات کوئی نبی اور جو ان کے نائب ہوتے تھے آپ دیکھ لیں وہ سارے غیر شریعتی ہوتے تھے حضرت موسا علیہ السلام کے نائب کون تھے حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ غیر شریعتی تھے ان کی تو اپنی شریعت کوئی نہیں تھی وہ موسا کی شریعت تو قائم تھے اور اسی طریقے سے داود علیہ السلام جو ہیں ان کی کتاب ہے اور ان کے داود کے بعد جو ہیں آئے نبی ان کے نائب تھے لیکن ان کے پاس کتاب نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے, آخر ہمارے آخر مطلب بھی نبی کا یہ لیا جاتا ہے رسول اور نبی ہمارے شریعت پر قائم ہوتا ہے گو کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں یا خالی یہی ایک کرائٹیریا نہیں ہے صرف یہی ایک نقطہ نہیں ہے نبی اور رسول کا اگر فرق دیکھا جائے لیکن ہم باقی کسی وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کون کون سے نقطے ہیں لیکن یہ ان میں ایک نقطۂ جو ہے وہ شامل ہے کہ باقاعدہ شریعت جو ہے وہ صحیفات ہیں لیکن بقاعدہ شریعت جو ہے وہ آ, موسی علیہ السلام کی تھی ٹھیک ہے بات. ایک تو اس سے اشارہ مل گیا ہمیں لیکن ایک اور حدیث سے اس سے تو اشارہ ملا نا ایک اور حدیث سے تو بالکل کنفرم بات سامنے آ گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح حارون موسی کے لیے تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ نہیں۔ تو ہارون کے نائب بھی تھے اور ہارون جو ہیں وہ غیر شریعتی نبی تھے اور مجھے ایک بات بتائیے ایک چھوٹی سی ایک تو اس حدیث سے بالکل یہ واضح ہو گیا کہ جناب شریعتی غیر شریعتی سب مذاق بنایا ہوا ہے یہ میں ہمارا عقیدہ میں بڑا صاف یہاں پہ عرض کر دوں ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے حضوکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس پہ ایک پھر ایک نقطہ آتا ہے یہ لوگ لے کے آتے ہیں وہ یہ لے کے آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آنا ہے نا آپ تو مانتے ہیں نظول اللہ صاحب اس کا جواب ہم پوری ایک نشست میں دیں گے ان یہ صرف ایک دو جملوں میں کہنے والی بات نہیں ہے پھر آپ صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے والی بات نہیں ہے کیونکہ عیسائی علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں اٹھائے گئے اور دوبارہ واپس آئیں گے کیونکہ وفات نہیں ہوئی ان کی لیکن اس پہ پھر ان کے جو نقطے ہیں ان وہ سارے حضرت عثہ علیہ السلام والے نشست میں میں بیان کروں گا وہ نقطے بھی بیان کروں گا اور میں آپ کو قرآن کے ساتھ دلیل اور حدیث کے ساتھ دلیل انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ کسی کے دل تمام ایک چیز ذہن میں رکھیں قرآن کی کسی ایک واضح آیت کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن کا انکار اللہ کا انکار ہے اور حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بالکل واضح صحیح حدیث کا انکار کرنا اور اس کی تعویل کرنا جبکہ وہ قرآن کے ساتھ کوئی اس کا تصادم بھی نہ ہو یہ بھی کفر ہے آپ کو پتا میں کبھی کفر کافر اس طرح کے الفاظ عام طرح پر استعمال نہیں کرتا میں پسند نہیں کرتا لیکن یہاں پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت چاہے شریعتی چاہے غیر شریعتی چاہے ان کی شریعت کے تحت کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور وہ یقیناً ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہماری ہمارا عقیدہ ہے ہم تین چیزوں پہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہمارے اگر کوئی اختلاف ہے رائے یہ جھگڑے ہمارے جو مختلف گروہوں میں ہیں مسلمانوں میں اگر ہیں تو وہ ان تین کے بعد ہیں تین چیزوں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت ایک اللہ کی وادانیت اس پہ کوئی اختلاف کسی مکتبہ فکر کا کسی فرقے کا نہیں ہے دوسرا قرآن مجید تیسرا حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت اس پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہمارا بالکل اختلاف رائے نہیں ہے اس میں ہم سب ایک ہیں میں ایک بڑی اچھی مجھے پیچھے یاد آ گیا کہ ایک کوئی ملوی ساتھ تھے ان کی کوئی مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی مجھے وہ بہت بہت دل کو لگی وہ میں یہاں پیش کروں کہ جی میں فلانی جگہ گیا ہوا تھا یہ کوئی تین چار سال پرانی بات ہے میں فلانی جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ جو انٹرفیت ڈائلگ وغیرہ چلتے ہیں دنیا میں اس قسم کا کوئی ماحول تھا تو کسی نے وہاں پہ پوچھا کہ جناب لوگ جو وہ فلا فلا فلاں ہیں جو گروہ ہے جس میں بھی شامل ہے ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں وہ تو نبی کو بھی مانتے ہیں آپ کو بھی مانتے ہیں کے اللہ کو بھی مانتے ہیں پھر نہیں مانتے میں ہوں جی لتا کی تھی یہ بھی مانتا ہوں عیسا سے پچھلے جتنے بھی ہمارے آئے ہیں موسا ہے سلیمان داؤد ہیں اسحاق ہے ابراہیم ہیں سب کو میں مانتا ہوں لیکن عیسیٰ کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں آپ مجھے عیسائی ماننے کو تیار ہے nee, جی, تو نہیں مان سکتا انہوں نے کہا یہ کمال ہے کہ میں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو مان لو کیونکہ وہ محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ باقی ہر جگہ یہی ہے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے عیسائی عیسیٰ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ہر چیز عیسائیوں کی مان لے اس کو عیسائی نہیں مانیں گے یہودی حضرت عیسیٰ سے پیچھے کے سارے انبیاء کو ماننے کے باوجود عیسائیوں کو یہودی کبھی نہیں مانیں گے اسی طریقے سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے ہمارا عقیدہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس میں شریعتی غیر شریعتی سب چیز واضح ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کسی قسم کے کوئی دلیل دیکھیں یہ دو میں نے ثبوت دیے ایک سبوت ہوتا ہے ایک دلیل ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے دیا جا سکتا ہے ایک دلیل ہزار دلیل جواب آ سکتی ہے سبوت کا جواب نہیں ہوتا قرآن نے ختم نبوت کہا آپ نے کہا جی اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے حضور نے کہہ دیا میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ نے کہا جی اس کا فلاں مطلب ہے تو حضور نے یہ بھی کہہ دیا علی کو علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسا کے لیے ہارون ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ چیپٹر بھی کلوزڈ یہ سبوت ہے یہ دلیلیں نہیں ہیں یہ سبوت اور ہمارا ایمان ہے اس پہ یہ جو تین جیزیں میں نے آپ کی اللہ کی وحدانیت قرآن مجید حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ان کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند عیسیٰ علیہ السلام کا آنا الہدہ سے ایک نئی نبی کے پیدا ہو کے آنا نہیں ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے بعد اگلی یہی چیز ہے جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے چلا جاتا ہے ہم اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ثبوت کے ساتھ جواب دیں گے دلیلیں تو سارے دیتے ہیں انشاءاللہ ایک بات جو میرے ذہن سے نکل گئی میں مرز کر دوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایسے تمام لوگ جو نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے براہ راست زیادہ تر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور اگر کسی نے کیا ہے تو پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جس نے براہ راست نہیں کیا وہ پہلے ولی بنا ولی کے بعد پھر وہ مثل نبی بنا پھر اس کے بعد وہ اس نے نبوت کا دعویٰ بنا یہ قسطوں والے نبی ہیں سارے کے سارے جو قسطوں میں نبوت جن کو اللہ معاف کرے اللہ کوئی نبی تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ہوا ہے براہ راست نبوت ہی کا اعلان ہوا ہے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ پہلے فلاں ہے اور اب یہ ولی ہو گیا ہے اور ولی سے اب یہ ہو گیا ہے اور اس سے یہ ہو گیا اور اس طریقے سے چلتے چلتے ایسا کبھی نہیں ہوا ہمیشہ نبی نبی ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے ہمیں قوت دے کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں اور ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے اور یہ لوجیکل آگومنٹس کی بنیاد پر ہم اپنے ثبوتوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ چل پڑے اللہ معاف کرے استخر اللہ ان چیزوں کو خود بھی سیکھیں اپنے آگے بچوں کو بھی سکھائیں ان کو بھی بتائیں کیونکہ ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں آپ کو بتائے مجھے کوئی بتیس سال ہو گئے جناب مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ اچھے بڑے نام آپ کو ملیں گے ان تیس بتیس سالوں میں ہر مکتبہ فکر کا میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے ہر مذہب کا اسٹوڈنٹ رہا ہے ہندو اسٹوڈنٹ رہے ہیں کرسچن اسٹوڈنٹ رہے ہیں میرے تیس بتیس سال میں ظاہر ہے کتنا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہوگا میں آپ کو ایک بات بڑا واضح طور پہ بتا دوں کہ دین اسلام کے جتنے مرضی فرقے ہو جائیں جتنے مرضی فرقے ہو جائیں ان تین چیزوں پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے चारता. تو ہمیں بھی ان چیزوں تین چیزوں پہ اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے اور ثابت قدم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ میں توفی کتھا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وصحب اجمائن برحمتِ